وی آتی می آدھی لا بھو پلا مل گو و میل پلا آدی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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التقو ربكم الذي خلقكم من نفس وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُ لُنَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظنالة في النار ألا لا إيمان لما لا أمانك نوز ولا دين لما لا أهل له سبحانك لا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويفسر لي أمري وحلو العقدة من لسام يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله اياه يهديه يشرق صدره للاسلام ومن يرد اياه يضلله يجعل صدره زيقا حردا كان مما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم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 جو دین کے لیے محنت کرے گا جو دین کے لیے کوشش کرے گا گھر بیٹھے بیٹھا کبھی دین نہیں آ سکتا گھر بیٹھے بیٹھائے جس کو مل جائے وہ پھر ہمارے جیسا ہی مسلمان ہو سکتا ہے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 یا با مانا سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے بس یہی مسلمان ہے نا آج سننی کا مقوم ہمارے ہاں یہی پایا جاتا ہے جی سنی مسلمان ہے کیا مطلب جس سن سنا کے چل رہے ہیں نا یہ سن سنا کے سن من اللہ کو گوارا ہی نہیں دین کے لیے وقف ہر وقت اس کی فکر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 دین کا راستہ صحیح بنیاد اس کی نبی صلی اللہ علیہ و پر وہی کے ذریعے اترا ہوا کتاب و سنت قرآن اور حدیث جہاں قرآن وزید حدیث بس گردن جھکا دیں ٹھیک اور خوشی سے خوشی سے جھکائے خوشی سے الحمد للہ اللہ نے مجھے سمجھا دیا قرآن سے مسئلہ اللہ کا احسان ہے کہ حدیث تھا الحمد للہ حدیث میں آ گیا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 اپنا استار ختم اللہ پوران وا کا نل ملا مو نسی پد اللہ و رسو لهم امر من امرهم ومن یا رو ورسوله فقد میا و رسول دیں ساتھ والوں کو ذرا دیکھ لیں اپنے ساتھ ساتھ ساتھیوں ساتھ کو دیکھ لیں تھوڑا سا اللہ حکبت توجہ کریں بھائیوں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہو ایمان والا مرد اور پھر ایمان والی عورت اس کے سامنے فیصلہ جائے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ادا فض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 یہ جنہوں نے آپ کو مانا ہے نا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہاں یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی یہ بات مکے کے مشرقوں کی نہیں ہو رہی یہ سورت نساء ہے میں پارے میں کسی کو اللہ توقیق دے تو ترجمے والا قرآن اٹھا کے کوئی تھوڑی سی تفسیر ہو ہاشیہ لکھا ہوا دیکھ لیں کہ یہ آیت کس وقت اتری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 جی کہنے لگا نہیں ان کے پاس کیا جانا یا کمہار ہے نبی اس کے پاس چلتے ہیں بہرحال آخر جانا پڑ گیا کلمہ جو پڑا ہوا تو چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان لیا آپ نے بیان سن کر فیصلہ یہودی حق کے حق میں ہو گیا بھی محق اس کا بنتا تھا اچھا وہاں سے تو کھسکائے باہر آگے یہ مسلمان کہنے لگا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 یہودی کہنے کا یار بات بنتی تو نہیں ایسے ہی خام کا لمبا کر رہا ہے بات کو نہیں یار چلتے تھے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو عمر فاروق بڑے جلالی آدمی ہیں انہوں نے جب یہودی کو دیکھنا ہے تو فوراً اس سے ہٹ کر فیصلہ میرے ہی ہاتھ میں کریں گے اللہ اکبر آخر چلے گئے یہودی اس کے بعد چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ کانا ان سے بات کی اس مسلمان نے بات کی جی یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر مخاطب ہوئے یہودی سے کیوں بھائی یہ جھگڑا ہے تمہارا ہاں کہنے لگے جی جھگڑا تو ہے ہمارا مگر پہلے میری بات یہ سن لے کہ یہ فیصلہ محمد نے میرے حق میں کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرے حق میں ہو گیا فیصلہ ہاں جی میرے حق میں فیصلہ اچھا ذرا ٹھہرو فوراً اندر گئے تلوار نکالی میان سے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 اللہ احبر ہے اب وہ جو بیس والے کہتے ہیں ان کا حکم ہے وہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ صحیح صنعت سے پیش کریں اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جب جس کا جی چاہے آئے وشکاس میں ہی ہم دکھا دیتے ہیں ابھی صحیح صنعت کے ساتھ ارے یہ تو ایک بات ہے نا وضاحت چلتے چلتے آ گئی لیکن اگر یہ بات ہے بھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑی گئی اگر یہ ہے بھی بالفت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 مچ گیا کہ عمر میں مسلمان کو مار دیا اس مسلمان کے بارش کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تو پیساب لینا ہے بھائیو ابھی میں آیا ابھی اس ص اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا عمر تو میں نے مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ سے تو آج یہ پیساب میں اومر مارا جائے گا قتل ہو جائے گا بڑا شور مچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ تو اتاری کہ نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے تمام معاملات میں اپنا حاکم اپنا فیصل اپنا منصف تسلیم نہ کرنے اور خالی صرف تسلیم ہی نہیں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 یہ باپ دادے کی وراثت کا نام نہیں یہ نسل در نسل چلنے والی بات نہیں اللہ عبت صحیح مانوں میں آج بھی اگر قیامت کے قریب بھی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی یہودی چلا آ رہا ہے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 خلاف ورزی نا ہو رہی ہے اللہ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں لگتا اللہ کے لیے محنت کرو اب یہ محرم کا مہینہ آگے شروع ہونے والا ہے آج اس ضلح مہینے کی چاند کے حساب سے ستائیس ہے دو تین دن کے بعد ماہ محرم شروع ہو جائے گا اللہ کے لیے سنی سنائی باتیں نہ اس کو دی نہ سمجھیے لوگ کیا کر رہے ہیں کس کی محبت میں کر رہے ہیں کس کی عقیدت میں دین نہیں ہے اب کتنا رکھڑ ہے مسلمانوں کے اندر ماہ محرم کے حوالے سے اس لیے آپ اگر مسلمان ہیں جو آپ بھائی جمے میں آئے ہوئے بہنے کم از کم آپ ذہن بنائے پھر آگے پھیلائیں آگے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 ری نئی دتر لیکلا ہو ملت سم واپی ول ارتمی اردھ کدیموتی لوگوں اچھی طرح سے سن لو سال کے مہینوں کی تعداد عزت شہول شہر کی جمع شہول مہینہ مہینوں کی تعداد اتنی ہے اتنا آشارہ شہر آپ بارہ مہینوں کی ہے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 وہ کون کون سے پھر آپ نے نام لیے فرمایا زل کاح دل المحرم یہ تین اکٹھے ہیں یہ جو گزر رہا ہے یہ زیل حج حج والا مہینہ اس سے پہلا بھی کات گزر گیا اور اگلا محرم آ رہا میں یہ تینوں اکٹھے یہ حرمت والے اور چوتھا مہینہ فرمایا رجب رجب بھی کون سا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 یہ جو موزر قبیلے والا رجب ہے نا اور ساتھ فرمایا جو جمادہ اور شابان کے درمیان میں ہے وہ رجب کا مہینہ چوتھا مہینہ وہ ہے یہ چار مہینے ہیں چار مہینے اب اس میں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا ہدایت ہے تمہارے لیے اور میں فلا تبل مفی ہندو سکوں ایمان والوں مسلمانوں ان مہینوں کے اندر یہ زمیر بارہ مہینوں کی طرف یا پھر خاص کر چار مہینے حرمت والے فلا تبلے فیہن ہندا تم اپنے آپ پر ایک دوسرے پر اپنی جانوں پر ظلم زیاتی ان مہینوں میں نہ کرنا ظلم زیاتی یہ ہے یہ تو منع ہی منا لیکن خاص کر ان چار مہینوں میں نہ قریب بھی نہ جانا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 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا پھر سن لو میرے صحابہ ہاتھ دما کم و کم و راد تمہارے خون تمہارے مال، تمہاری عزتیں میں ایک دوسرے پر اسی طرح سے احترام والی ادب والی محترم ہیں جیسے یہ شہر یہ مہینہ یہ دن ہے جیسے ان مہینوں اس دن اس شہر کے اندر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 اس وقت سے یہ احترام اس کا ہے اب پھر یہ ہے کہ اس احترام کے پیش نظر کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کیا ان کے اندر یہ ہوتا تھا بھئی دیکھنا ہاں اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کرو کیونکہ یہ محرم ہے چلو یہ سوگ کا مہینہ ہے نہ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 عالم کے پاس چلے جائیں بریلوی کا ہو دوسرے کا ہو کہ کام رسول اللہ کا صحابہ کا کام اس مائے محرم میں سوائے اس روزے کے اور کوئی کام ہمیں ملتا بالکل نہیں ملتا, بلکل نہیں ملتا، یہ, ہے دین، یہ ہے اللہ کہتے ہیں ذالک کا دین القیم، اللہ کا اتارا ہوا صحیح دین خالص وہ یہ ہے اس کے علاوہ باقی سب معاملہ وہ بنایا ہوا ہے وہ من گڑت ہے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 اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا المسلم من سلیم المسلم ملنے سانحی و دہی <یدهی> صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرنا سن لو مسلمان کون ہے المسلم مسلمان خارص اللہ کا بندہ فرما بردار کون ہے من سلیم السلم ملنے سان و دہی <یدهی> جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے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 مسلمان جس سے مسلمان محفوظ رہے اور مومن من آمین الناس آسو فرمایا جس کے شر جس کے فساد جس کی شرارتوں سے ظلم زیاتی سے آمینن نہ لوگ سارے کے سارے امن میں ہو جائے امن میں امن میں ہو جائے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 اس پر اترا محمد صلی اللہ علیہ نے عمل کر کے سارا دکھا دیا سارا دین آپ نے پیش کر دیا مگر ماہ محرم میں سوائے روزے کے ایک روزہ اس کے سوا آپ کا آپ کے صحابہ کا ہمیں کوئی اور عمل اس طرح کا نہیں ملتا اب کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سلسلہ بنایا میرے بھائیو اب یہ سارا اس سلسلے پر چلنا شرک ہے شرک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 املا ہم شرا کاؤ شاراؤل میندین مالم یادم بہ اللہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کون سے شریک ہیں تمہارے املا ہم شورا شریک کی جمع شورا کون سے تمہارے شریک ہیں شارا جنہوں نے مقرر کیا شریعت بنائی لکھوم تمہارے لیے نے ایسے دین کی ایسے دین کی کہ مالم اللہ جس کی اللہ نے تو اجازت نہیں دی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ کا دین اس پر چلنا یہ غین توحید اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی دوسرے کی بنائی ہوئی دین پر چلنا یہ شرک شرک ہے نہیں اللہ کہتے اللہ یوشرے کو بھی حکم ہی احادا اس لیے میرے بھائیوں بچوں سارا دہن اپنا صاف کرو ماہ محرم کے سلسلے میں جتنا یہ معاملہ ہے اللہ سب اور پھر دیکھ لو کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے آئندہ انشاءاللہ ایسی احادیث پرانے مجید کی آیات ایسی احادیث اگر ان کو ہم سامنے رکھ لیں گے نا مسلمان سامنے رکھ لیں گے تو اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے جو جو جو ان کو سامنے رکھ کے عمل پیرا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کی یہ فرقے بازی اور ایک دوسرے کو یہ سلسلہ اس سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا بچ جائے گا بچ جائے گا ایسی ایسی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے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 آ جا کے قرآن کا سلسلہ وہ بھی صرف ناظرہ پڑھنے پڑھانے کا وہ لگائے ہوئے ہیں مولوی کاری لگائے ہوئے گھروں میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کہیں پندرہ منٹ ان کو دو چار سو دیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے قرآن کے ساتھ یہ حشر جبکہ دوسرا جو سلسلہ ہے سکولوں کالجوں کا